<تصفيق> الحمد لله الذي على وقخر وعز واقتدر لا محيد عنه ولا مخر اطلع فستر رحم فغفر دعي فأجاب لطيف بالعباد الصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمم وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزوء إلا هالك أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن موتے دور وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں پھر ایمان لانے کے بعد اس میں کوئی آمیزش نہیں کرتے توہم کو ایمان کو خالص رکھتے ہیں اللہ حضر جلال کا یہ وعدہ ہے کہ انہی کے لیے امن و امان ہے اور یہی لوگ ہدایت جاتا ہے انسانی سوچ کا امن انسانی فکر میں امن انسان کی خواہشات پر امن انسانی اقوال اور اعمال پر امن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کی توحید کو خالص سے نکلتے ہدایت کے ایک کی بجائے دسیوں دعووں کے باوجود ہدایت یافتہ ہونے کے خاک سچے ثابت نہیں ہو سکتے جب تک وہ توحید کو خالص نہیں کرتے توحید کیا ہے اس سمجھنا بہت ضروری ہے افراد اللہ تعالی الله سبحانه وتعالى کو ہی یکتا تسلیم کرنا بری عبودیت ہے اللہ جل جلالہ کو ہی صرف عبادت کے الله سبحانه وتعالى اللہ جل جلالہ کو یکتا سفاری و وہ تدبیری اللہ جلال کو ناموں کے اعتبار سے بھی یکتا ماننا صفات کے اعتبار سے بھی اس کو تنہا تسلیم کرنا عبادت کے لائق ہی صرف اسی ذات کو سمجھنا اور پھر کائنات کی تدبیر اور کائنات کی بادشاہت کا اکیلا بادشاہ اللہ اور جلال کو تسلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کی دعوت دی دعوت سننے کے باوجود اور دعوت کو قبول کرنے کے باوجود مسلمانوں کو اللہ اور جلال نے جو انعام دیا جنہوں نے دعوت کو قبول نہیں بھی کیا وہ رب کو مانتے تھے کچھ لوگ قرآن کو اٹھائیے حادیث کو اٹھائیے پتا چلتا ہے کہ مشرق طواف بھی کرتے تھے مسلمان بھی طواف کرتے تھے تو مشرق کیوں مشرق رہے مسلمان اگر غلام آزاد کرتے تھے مشرق بھی غلام آزاد کرتے تھے کام تو دونوں ایک ہیں وہ مشرک کیوں ہیں مسلمان اگر طواف کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں مشرک بھی یہ کام کرتے ہیں تو پھر مشرک کیوں ہیں مسلمان بھی داڑھی رکھتے ہیں اور مشرقی مکہ اپنی عزت کی وجہ سے سے عزت بنتی ہے وہ چہل نے بھی گاڑی رکھی پھر بھی وہ کافر کیوں اور یہ مسلمان کی فرق صرف یہ تھا مسلمان جو بھی کام کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اس کے محبوب کا حکم سمجھتے ہوئے کرتے ہیں اور کافر اس کو اس لیے کرتے تھے ہمارے وابتا تو نہیں یہ فرق ہے آپ جب تک اللہ جلال کے اتارے ہوئے قرآن کی روشنی میں عمل نہیں کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی تعمیر میں کام نہیں کرتے آپ کام نیکی کا بھی کریں اللہ کہنا اس کی کوئی قدر نہیں اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے مشرقوں سے بتاؤ زمین و آسمان کس نے بنایا لقو لمن اللہ کہتے ہیں اللہ نے والے تو یہی تو ہم کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے یہ بتاؤ کہ یہ ساری کی ساری بادشاہی جو ہے ساتوں آسمان اور سات و یہ اس کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے تو کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ یہی مسلمان کہتے ہیں فرق کیا تھا کہتے تھے بادشاہ بھی اللہ ہے اور زمین و آسمان کنٹرول میں اللہ کی پاس ہے لیکن کے کچھ اور بھی ساتھ آپ اکیلا اللہ جلال کا یہ کام نہیں ہے اور پھر وہ عبادت کی بات آتی تو کہتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کو ماننا ضروری ہے اسی طرح لات منا عزہ کو بھی ماننا ضروری ہے وہ بھی بڑی پہنچی سرکار ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا میں نے سب ترجمہ کیا ہے تل کل قرآن وَإِنَّ لڑا اور یہ بہت بڑی چیزیں ہیں کیونکہ ان کی سفارش قبول کی جاتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا دن بن جبر رضی اللہ تعالیٰ کو جب یمن کی طرف روانہ کیا ہے کیا خوبصورت کی منظر تھا روانہ کرنے والے سرتاجل نے اور وہ پیدل چل دائی بنا معلم بنا مبل بنانا مربی بنانا مزکی بنا کر سیدنا جنا معاذ بن جبل کو سواری پہ سوار کر کے بھیج رہے ہیں خود ساتھ پیدل چل رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں یا معاذ اے معاذ تم یمن کی طرف جا رہے ہو ان اول میں تجرو ہم علئی الله اللہ سب سے پہلے تم نے یمن والوں کو جا کے اس بات کی دعوت دینی ہے کہ عبادت کے لائق اگر ہے حصرت ایک اللہ اور دوسری بات میں آتا تھا ان اول میں تجروں عبادت اللہ ہی ایسا ہو سب سے پہلے تمہاری دعوت یہ ہونی چاہیے کہ یمن والوں اللہ کی عبادت کی کے دربار اولا سب سے پہلا پیغام اللہ کی توحید کا دربار اور آگے لفظ کیا ہے انسان ہو زینک اگر کو توحید کو مان لیں پھر ان کو یہ خبر دینا پر لگی ہے اللہ نے پانچ نمازیں دن رات میں فرض کیا انفاظ رہے لیکن نمازوں کی پابند ہو جائیں تو پھر ان کو بتانا اللہ جلال میں فرض کیا ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکات دو تو من اغلیہ وترد فقرا اہم و فی روایت قرآفی فی اہم امیر لوگوں سے زکوۃ لے کر غریب لوگوں میں تقسیم کی جائے یہ بھی فرض تو آپ نے اس دائی اور مبلے کو سب سے پہلا پیغام کیا دیا کہ یمن والوں کی طرف جو اسلام کے سب سے پہلا روشن باب آپ نے پیش کرنا ہے وہ کیا ہے اللہ کی توحید تو کو ہے اور یہاں ایک بات یاد رکھیں آپ زندگی کے اندر کچھ بھی کر لیں اگر آپ کی توحید خالص نہیں ہے تو آپ کی آمال آپ کو نفع نہیں دیں گی آپ نے سنی ہوگی یہ آیت آپ نے پڑھی ہوگی یہ آیت یا اللہ حضور جلال نے اٹھارہ امبیا کرتے سر وہاں لفظ کیا نازل کر دیے ہری کون جماعت کی اگر شرط کرتی نا تو میاں نے جتنے ایک کی اللہ سارے ضائع کرتے قرآن کی سٹیٹمنٹ دیکھیے قرآن کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ توحید نہیں ہے تو کچھ نہیں نہیں جس نے اللہ حسن جلال کو تسلیم نہیں کیا وہ کیا توحید کو جانے والا ہو مسلمان تین مسلم اور اس کی زبان سے یہ کلمات نکلیں اور اس کو پتہ بھی ہو دانش بھی ہو کہ فلاں جو ہے وہ گنج بخش ہیں نہیں اس کو کہنا چاہیے فلاں اللہ کا پیارا بندہ ہے گنج بخش کی سفت اگر ہو سکتی ہے پھر اللہ کی ہو ہے اور یہاں میں وہ راستہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا جو اس وقت گم ہو گیا آج کچھ لوگ تو کے نام پہ گالیاں دیتے ہیں حالانکہ ہے حالانکہ ان کو اللہ نے سمجھ لی کسی جنج بخش کا کسی داتا کا نام آئے تو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہی سب کچھ رہنے والے ہیں دونوں راہیں غلط ہیں صحیح راہ کیا ہے جو قرآن نے پیشی کی جو حدیث نے پیش کی قرآن کیا رائے دیتا ہے آن کے روزانوں کا مالک کو اور اگلی آئے کا ترجمہ اگر میں پیش کر دوں تو معاملہ کھل جائے گا لیکن ان باتوں کا منافقوں کو پتا نہیں منافقوں کو سمجھ سمجھنے یہ کہنا بھی غلط ہے کہ فلاں شخص گنج رش میرے بھائی یہ کہنا بھی غلط ہے کہ جس کو تم گنج رش کہتے ہو تو فلاں ہے فلاں ہے نہیں مومن کی زبان نہیں ہوتی گالی مت دو گالی دینے کے بارے میں اللہ قسم کا فرمان سمجھو لت سب تم شیطان کو بھی گالی مت دو میں آپ سے سوال کرتا ہوں دنیا میں شیطان سے برا کوئی ہے اگر شیطان کو گالی دینا چاہیے نہیں تو کسی اللہ کے نیک بندے کو گالی دینا چاہیے سبین اللہ کے علاوہ جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں تم ان کو گالیاں نہ دو وہ غصے میں آ کے تمہارے سچے رب کو گالیاں دیں اس بات کو سمجھئے معاشرے میں اس وقت جو ٹرائل ہو رہا ہے جو وائلنس ہو رہا ہے اسی وجہ سے ایک اس انتہا میں پہنچا ہے کہ نہیں نہیں نہیں یہی سب کچھ کرنے والا ہے دوسرا, دوسرا تو ہی اتنی غیرت سمجھتا, بلد سمجھتا ہے بصیرت سمجھتا ہے لیکن توحید اس کو نہیں کہتے وہ گالی دینا شروع کر دیتے نہیں کیوں اور یہ میں رک کے ایک اصول آپ کے دل میں اتارنا چاہوں گا جو آپ زندگی کے ہر موڑ پہ کام آئے گا صرف توحید ہی نہیں کا یہ طریقہ ہے کہ کسی اچھے کی اچھائی کو تسلیم کرنا قابل انسان کی قابلیت کا اختراف شیطان کی خاص شیطان کی عادت ہے کہ وہ اپنے سے کسی کو اچھا نہیں کرتے آپ اس کے پیروکار بننا چاہتے ہیں شیطان کے کیا موسا علیہ السلام نبی ہیں ان کے بھائی نبی نہیں تھے اس وقت نبی, نبی کیا کہہ رہا ہے اوی رو نیل سو سنائی اردو جیتو نے نبی بنایا پھر میرا جو ہارون بھائی ہے نا وہ مجھ سے زیادہ پسیف اور لسان نبی اقرار کر رہا ہے کہ میرا بھائی مجھ سے گفتگو اچھی کرتا ہے کیا ان کی نبوت میں نقص آ ہماری ساری زندگی لڑائی رہتی ہے میں اچھا ہوں میں اچھا ہوں بلا اچھا نہیں اور انبیاء میں سے منج جو پیش کیا جا رہا ہے صحابہ نے بھی وہی منج اختیار کی عبد بن بناؤ کھانا کھا رہے جنت کی بشارت میری سادی اللہ تعالیٰ نے کی بیٹی آئی تو رونے لگ گیا کہتے ہیں یہ اس انسان کی بیٹی ہے ہوا خیر و منی جو مجھ سے بہتر ہے ہم ماننے کے لیے تیاری ہیں میرے بھائی جو مجھ سے اچھا ہے میں اگر کہہ دوں گا مجھ سے اچھا ہے تو میری زبان نہیں کٹ جائے گی میرا کان ٹوٹ کے نہیں گرے گا بلکہ اس سچائی کے جیسے اللہ مجھے بھی اچھا بنا دے گا آپ نے سنا ہوگا ابھی میرے بہت ہی مکرم بھائی عبداللہ بن عباس کی بات کر رہے تھے یہ سولہ سالہ اور اٹھارہ سالہ بچہ مفتی کیسے بن کتنی عمر لوگوں نے بھی پوچھ دیا کہ آپ کو سکر سندھی میں اتنا بڑا مقام اللہ نے کیسے دیا انہوں نے پانچ جواب دیے تھے جو میں آپ کو سنانا چاہوں گا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا قابلیت میری انہوں نے سب سے پہلا جواب یہ دیا تھا یہ میرے رب کی رحمت ہے ہر اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرے دوسرا جواب یہ دیا تھا کہ اللہ کی رحمت کے بعد اس کے محبوب نے مجھے سینے سے لگا کے دہا دی تھی اللہ ہمارے مستقبل و پکے ہو کے دی اللہ اس کو قرآن سکھا دن کی سمجھتا سما اور تیسرا جواب جو بہت مشکل ہے ان کے لیے احسان کا حج معاشرے میں مشکل ہو گیا اللہ میری اور آپ کے لیے آسان کر دے وہ کہتے ہیں جب میں پڑھانے بیٹھتا ہوں میں دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھ سے پڑھنے والوں کو مجھ سے بھی بڑا عالم بنا یہ تھوڑی سی مشکل خاص نہیں ہے کیا بھائی ہم کہتے ہیں پڑھے ضرور مجھ سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے یہ کاروباری بنے ضرور مجھ سے نہیں اس کو اونچا جانا چاہیے اس کو ترقی ضرور ملے لیکن مجھ سے زیادہ نہیں ملنی چاہیے عبد بن عباس کا کہہ رہے ہیں کہ میں جب کسی کو پڑھاتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں اللہ ان کو مجھ سے بھی بڑا حالی مل یہ اس پاکیزہ دل کی خاص ہے <سؤال> <خاش سؤال> جس کے نتیجے میں سولہ سالہ مفتی کی بات زبان سے نکلتی پینسٹھ سالہ سے آباس جھکا کے کہتے ٹھیک کہہ رہا ہے کہنا چاہیے کیا کہنا چاہیے یہ دیکھیں کتنے روشن چیئن ہیں اللہ میری کمی اور کوتا میری میری نااہلی اور نکمے پن کی وجہ سے جو مجھ سے کام نہیں ہو سکا دین ان کا اللہ اس سے زیادہ کام تو ان سے لے لے کہنا چاہیے ہو سکتا ہے میرے گناہوں کی وجہ سے میں وہ کام نہیں کر سکا جو اللہ حسن جلال آپ میں سے جتنے بیٹھے ہیں سب کے ہاتھوں پہ جاری کر رہے؟ اس نے کسی سے مشورہ کرنا اللہ تعالیٰ کو کسی اجازت دینے کی ضرورت ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اس لیے دل پاکیزہ بنانا اور کسی کی قابلیت کا اعتراف کرنا یہ انبیاء کا منحصر ہے اور شیطان نے کیا کہا انا خیر خلب چڑی من وہ خلق من تین میں آدم کو سجدہ کروں میں اس سے بہتر ہوں یہ کام یہ نظریہ کس نے اختیار کیا شیطان نے اب آپ مجھے بتائیں آپ شیطان سے محبت کرنے والے ہیں کہ اللہ کے پیغمبروں سے اگر آپ مان لیں گے کہ میرا چچا زاد میں سے زیادہ قابل ہے کیا فرق پڑے گا کیا فرق پڑے گا اگر آپ مان لیں گے کہ میرا کلاس فیلو مجھ سے زیادہ لائق ہے کیا فرق پڑ جائے گا اگر آپ یہ تسلیم کر لیں گے کہ فلاں شخص مجھ سے زیادہ فہم رکھتا ہے زیادہ مجھ سے لائق ہے آپ کو کیا پریشانی ہو جائے یہ کریں اپنے دل سے اور یہ وہ راز ہیں جس کو یہ سمجھ آ جائے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دنیا کا ایک راز ہی بنا دیتے اور اس پہ اللہ جلال پھر جنت کے راز آشکارا کر دیتے منواؤ دل سے فلا اچھا ہے تم اتنے نیک نہیں فلاں بہت اچھا ہے میں اتنا اچھا نہیں ہوں منواؤ دل سے یہ منہج جو ہے اسی سے تو انسان کو اللہ کی قربت ملتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں لکھنے والے ان کو خواب آئی کہ ان کے ہجرے میں تین چاند گرے کتنے اور آپ نے وہ بھی خواب سنی ہوگی صفیہ کو خواب آئی آم کہ, آم کہ اس کے ج... ج... اس کے سہن ج... میں ایک چاند گرا ہے اس کے خاموں نے تھپڑ لگایا تھا کہ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ حجاز کا جو بادشاہ ہوگا وہ تیرا خامد بنے گا لوگ بڑے عجیب قسم کی خیالات رکھتے ہیں وہ کبھی کبھی یاد کر کے رویا کرتی تھیں اس نے مجھ پہ ظلم کیا اور اللہ کے رسول جو پوری کائنات سے آلہ تھے ایک موقع پہ جب اٹھ پیچھے رہ گیا وہ لیٹ ہو گئی اور یہ بات سنتے اور سناتے بھی لوگ جھجکتے ہیں وہ رو رہی تھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم اس کی آنسو کو صاف کر رہے تھے اور آج پہ کر کے دیکھے آج تو جوائنٹ فیملی میں اگر بیوی بی کہہ دے کہ فلان کے ابا یہ ذرا آپ اٹھا کے مجھے دے دیجئے میں نہیں اٹھا سکتی تو وہ فٹ دائیں بہن دیکھتا ہے ماں بہن تو نہیں دیکھ رہی کیوں بولا کہ فٹ سے آواز آئے گی ہمیں پہلے ہی پتہ تھا یہ رنگ مریض ہوگا یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے رسول نے طریقہ کیا بتایا آپ سوچ سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ نے ایسا انسان جب سے کائنات بنائی ہے پیدا ہی نہیں کیا قیامت تک پیدا نہیں ہو سکے لیکن جب سیدہ مومنوں کی ماں نے اونٹ پہ سوار ہونا تھا تو آپ نے کہا رکو آپ بیٹھیں اپنا گھٹنا مبارک پیش کے کہا اس رکھ کے آپ سوال آج کوئی بیوی بی کا دروازہ کھول کے دکھائے اگلا مہینہ اس کو دیکھ کے سننی کیا پڑتی ہے ہاں یہی انا اور تکبر اور کبر ہی انسان کو توحید سے دور کرتا ہے مانو جو سلط مانتے تھے بیٹھے ہوتے تھے کوئی سوال کرتا کہتے بھائی وہ مجھ سے زیادہ پڑا وہ جواب دے گا وہ کہتے نہیں بھائی وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے اس سے پوچھو وہ کہتے نہیں بھائی آپ اس سے پوچھو وہ گھوم کے سوال پھر اس کے پاس آ اور آج بیٹھے میں استاد بھی بیٹھا ہوں کوئی بڑا لے میں بیٹھا ہوں کوئی بندہ سوال پوچھ کے دیکھے ابھی استاد سوچتا نہیں ہے شکر پہلے سوال دے کے جواب دے کے فارغ ہو چکا ہوتا یہی آداب ہیں جو انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں جتنا دل پیارا ہے اتنی توہین اس پہ پیاری ہوتی ہے وہ اتفاق سے بہت بڑے عالم سے تو اس کے پاس ایک شخص آیا کہتے جی یہ بچہ ڈر جاتا ہے وہ تبھی نہ بولے وہ کہتے اچھا اس کو اکیلے نہ بٹھایا تھا جواب آیا گیا اپنے آپ کو منواؤ کہ دوسرا مجھ سے زیادہ اچھا ہوگا اور چوتھا انہوں نے یہ بتایا تھا راز اللہ نے برکت مجھے اس دی جب کہیں کوئی قاضی فیصلہ کرتا ہے نا عدل کا تو میں کہتا ہوں کسر اللہ اللہ تیرے جیسے اور پیدا کرے لوگ کہتے کو کہ آپ کا بھی کوئی کیس ہے کہتے نہیں عدل و انصاف کا دنیا میں رائے ہونا مجھے بہت پسند ہے پانچویں بار جب بارش ہوتی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تم نے آج بارش بھیجی لوگ کہتے ہیں کہ کو آپ کی زمین ہے کہتے نہیں اصل میں لوگوں کی خوشی مجھے بڑی خوش کرتی چلو مسلمان خوش تو ہو گئے اللہ حضور جلال ایسا ذہن ہمیں بھی عطا کرے اور انہوں نے ایک چٹ اور ساتھ میں جواب بھی دیا تھا بھی میں العلم علم اتنا بڑا علم کیسے مل گیا انہوں نے جواب دیا تھا قلبن عقول مجھے جو سمجھ میں آتی تھی میں پوچھ لیتا تھا جو پوچھ لیتا تھا میں نے کبھی اسے بھلایا نہیں اس کو دل میں جگہ لیتا تھا قرآن کی رہنمائی یہ ہے کہ اگر آپ سے کو کہیں کہ فلان بگڑی بنانے والا ہے مشکل کشاہ ہے کہو یہ تم ٹھیک نہیں کہہ رہے اور گالی بھی نہ دوں بلکہ کیا کہو جو اللہ نے کہا ہے وَإِن اللَّهُ فَلَا إِلَّا هُو میرے محبوب اگر آپ کو بھی کوئی تکلیف ہو تو دور کرنے والا کون ہے تو پھر مشکل پوشاک کون ہوا لیکن جس کو لوگ مشکل گسا سمجھتے تم اس کو گالی نہ دو کہو وہ اللہ کا غلی تو ہو سکتا ہے بہت اچھا ہو سکتا ہے وہ نیک اور صالح ہو سکتا ہے لیکن اللہ نہیں ہو سکتا فرق ہے نا خالق مخلوق ان کے احترام میں کمی نہ کرو لیکن مخلوق کو خالق نہ بناؤ یہ آپ سے یہ بھی کہہ سکتا ہے یہ فلاں تو جی غریب نواز میں آپ کون نہیں بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن نے ایک بات کہی وہ آپ سنیے اور پڑھیے تم انتم کرو سارے کے سارے فقیر اور کلاش ہو غنی ذات ہے تو کون سی ہے وہ غریب نواز بھی امیر نواز بھی جس کو چاہے دے کی آزمائے جس کو چاہے چھین کے آزمائے اس کی آزمائش ہو سکتا ہے کوئی جذباتی آپ کو کہہ دے فلاں تو داتا ہے لڑائی نہ کرو پھر لڑنا بھی تو کام ہے لڑائیاں ختم کروانا کام ہے تو کہو میرے بھائی یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے ٹھیک کیا ہے گالی بھی نہ دو لڑائی بھی نہ کرو اور یہ بھی نہ کہو کہ دیکھا ہے تمہارے جس کو تم دادا کہتے ہو یہ بھلا زبان استعمال کرنے والی اب اس کو کہو آو میں آپ کو قرآن کی آیت سناتا ہوں پسند آئے گی آپ کو یہ بولی میں کوئی جانو نہیں وہ جس کو چاہے بیٹوں سے نماز دے جس کو چاہے بیٹیوں سے نماز دے جس کو چاہے دونوں نعمتیں دے دے اور جس کو چاہے وہ بانج بنا دے کسی کی ضرورت نہیں کہ پوچھ سکے اگر اللہ اعظم جلال کے علاوہ کوئی اللہ جلال کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا ہوتا تو ہیلری کلنٹن ڈاگی تو ساتھ نہ رکھتی لوگ کہتے ہیں سپر پاور ہے سپر پاور تو اللہ کی ذات ہے اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود اس کو ساتھ کیا رکھنا پڑتا ہے نہیں اولاد نہیں لے لینا نہ کہیں آپ سے کچھ لوگ کہیں گے اور کہتے ہوں گے کہ فلاں شخص جو ہے نا وہ تو غو سے آسان ہے ہر ایک کی فریاد سننے والا میں ویسے طالب علم ہوں آپ شہریوں میں آ کے ایک بات کرنا ویسے تو مشکل ہی ہوتا ہے دیہاتیوں کا لیکن میرا ایک سوال ہے آپ نے کوئی ایسا بندہ دیکھنا ہے کہ دس لوگوں کو اگر بٹھا دیں صرف دس ایک پنجابی بول رہا ہے ایک فرینچ بول رہا ہے ایک انگلش بول رہا ہے ایک عربی بول رہا ہے ایک اردو بول رہا ہے اور اس کو کہیں کہ آپ جو مرضی کیمرے لگا لو یہ لکھو کیا بول رہے ہیں لکھ لیں گا اور سارے اکٹھے رہے ہیں جج کر سکتا ہے کس طرح ہر ایک کی فریاد بندہ سن سکتا ہے یہ جس نے مختلف زبانیں بنائی ہیں یہ وہی وہ جان سکتا ہے أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويقشف فریاض سنتا ہے اللہ اللہ تو بعد میں یہ کر رہا تھا سب سے پہلی دعوت جو سیدنا محاذ بن جبل کو اللہ کے سونے سکھائی وہ توحید کی دعوت تھی توحید کی تین قسمیں ہیں توحید والصفات اللہ اپنے ناموں کے اعتبار سے بھی یکتا اور تنہا ہے جو اللہ کے نام ہیں وہ کسی کے نام نہیں ہو سکتے سجا اللہ کے بہت اچھے نام ہیں ان ناموں کے ساتھ پکارا کرو سے سی بخاری کی روایت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان, ان و تسعین اسمن اللہ الا واحد اللہ کے جو ننانوے نام ہیں نافاہ دخل الجنہ جو ان کا احصا کر لیتا ہے وہ جنت میں جائے گا احصا کا معنی کیا ہے اج ان ناموں کو گنے حفی رہا یاد کرے ان کے معنی کو سمجھے اور پھر ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارے یا کریم اکریم نے عزتوں والے مجھے بھی عزت یا غنی اغنی اے غنی ذات مجھے بھی غنی کر دے یا رحیم خن نہیں اے رحمتوں کے مالک مجھے بھی رحمت کی برکھا سے نواز دے اللہ کے ناموں کے ساتھ پکارنا تو اللہ حضر جلال کے نام اتنے زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے آپ سوچتے ہو کہ یہ کیا ابھی تو آپ نے نام بھی ہیں اور آپ کہتے اتنے زیادہ ہیں یہ تو ننانوے نام یاد کرنے والے کو ثواب اتنا ملے گا کہ دخل الجنہ و جنت میں جائے گا لیکن جس طرح اللہ کے کلمات لا تعداد ہیں اللہ کے نام بھی لا لاتعداد ہیں کلسمن اسم الگ سب سمیت به نفست او انزل او الم تہ من خلق سبق اللہ میں تیرے ناموں کے ساتھ تجھے پکارتا ہوں کون سے نام جو ت نے اپنے لیے خاص کیے جو تھی قرآن و حد قرآن میں نازل کر دیے اپنے نبی کو کسی کو سکھا دیے میں ان ناموں کا بھی واسطہ دے کے تجھ سے مانگتا ہوں جو نام تم نے اپنے پاس رکھے ہیں کسی کو بتائے بھی نہیں اللہ حضر الجلال کے نام جس طرح اس جیسے کسی کے نام نہیں ہیں اللہ حضر الجلال کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں ہے اگر بے مثال ہے تو صفات بھی تو بے مثال ہوں گے اللہ جلال کے ہاتھ ہیں جیسے اس کی شان کو لائق ہے کیسے ہاتھ ہیں اللہ ہی جانتا ہے تبارک رکے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بات ہے اللہ حضرت جلال کی انگلیاں مبارک ہیں جیسے کس کی شان تھے حدیث میں آتا ہے ان قلوب آدم بین من اصابع الرحمن رحمانی کی تیشہ پوری کائنات کے دل اللہ کی دو انگلوں کے درمیان ہے اللہ جنہیں چائے موڑ دے اس اللہ کے سلکس سے دعا کرتے تھے یہ مقلب القلوب سزب قلب عالیہ دین اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین کی طرف پھیرتے توحید کی دوسری قسم ہے توحید الربوبی اللہ کو رب ماننا کائنات کا پالن ہار ماننا پوری کائنات کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے تدبیر مو کرتے ہیں ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہ لگتا ہے نہ گرتا ہے نہ حرکت کرتا ہے آپ میں سے کون میرے محترم ہیں جن کے گھر میں درخت لگا ہوا ہے سارے ڈر گئے ہیں کہ کہیں کاٹنے کا نہ کہہ دیں میں کچھ نہیں کہوں گا کس کے گھر میں یہ ساتھی اس بات تو سمجھتے ہیں نا آپ ڈر جی توحید والے تو بہادر ہوتے آپ مجھے کہیں آواز نہیں آ رہی ہم اور قریب ہو جاتے تو سمجھنا سمجھانا ہی تو مقصود ہے اگر سمجھ نہ آئی فائدہ کیوں کس کے گھر میں درخت کون بتائے گا میرے درخت پہ پتے کتنے بتا سکتے ہیں آپ تو اپنے گھر کے درخت کے پتوں کو شمار نہیں کر سکتے پوری کائنات کی شجر کاری اکٹھی ہو جائے اس کا ایک پتا بھی گرتا ہے تو کس کے علم میں ہے اتنا بڑا ہے اللہ تعالیٰ توحید کی تیسری قسم ہے توحید الوحیت فلوحیت سے مراد یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے سجدہ ہو رکو ہو نماز ہو رجوع ہو انعت ہو توکل ہو دعا ہو پکار ہو نظر و نیاز ہو یہ سارے کے سارے کس کے لیے ہے اللہ کے لیے عبادت کے لائق سے رکھو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم نے فرمایا من نزو ان یوقی اللہ فیل جو یہ نظر مانتا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کروں گا اگر میرا یہ کام پورا ہو جائے تو اسے پورا کرنا چاہیے ومن میں ان آئی یاسی اللہ فی الحص اور جو نظر مانتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی فرمانی کروں گا تو اس کو نافرمانی نہیں کرنی چاہیے آج نظر و نیاز کے بارے میں امر اتنی بےچاری بہک چکی ہے عورت نظر مانتی ہے اگر مجھے بیٹا ملا تو میں فلاں میں فلاں قبر پہ جا کے تو پتہ نہیں کیا کروں گی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ یہ نظر نہیں ماننی چاہیے یہ نظر نجائز آپ یہ کیوں نہیں کہتے اللہ بیٹا دے گا میں تہجت کی پابندی کروں گا مجھے اللہ بیٹا دے گا میں اسے عالم اور قاری بناؤں گا مجھے اللہ بیٹا دے گا میں اسے دین کری وقف کروں گی سہیدن سلیمان نے کیا نیت کی تھی سو بیویاں تھیں اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں کیا بناؤں گا مجہد انشاءاللہ نہیں کہہ سکے کچھ بھی پیدا نہیں ہوا خواش کیا ہونی چاہیے اچھی خواہش اور میں آتا ہے کہ ایک شخص جو, جو ہے وہ پیدل چل رہا تھا دھوپ میں پوچھا اس کو کیا کہتے ہیں نظر مانی ہے کہ پیدل ہی چلنا ہے اور دھوپ میں چلنا ہے فرمایا اس کو تو جوتا پہن لے اور چھاؤں میں آ جائے ان اللہ اللہ انہوں نے ایزابی اللہ اس کو عذاب دینے سے مستغنی نہیں اپنے آپ کو کیا مصیبت میں ڈالا ہوگا اس طرح کی نظر مانا جس میں اللہ آز و جلال کی نہ فرمانی وہ پورا نہیں کرتے اور حدیث میں آتا ہے اشرک جو ذوا کرتا ہے کسی اور کے نام پہ اللہ کے نام پہ نہیں وہ اس نے شرک کیا ہے آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا تارک بن شہاب کا وہ دو لوگ شکار کھیلتے کھیلتے دور چلے گئے, گئے انہوں نے پکڑ لیا دیوی کے نام پہ ذوا کرنا چاہا اور کہا کہ تم کربو لو الگ زبا بن مکھی بھی ہو کم از کم تمہیں ذبق کرنا ہوگا ایک نے کہا مکھی ہے نا مکھی کس کی مخلوق ہے کسی اور کے نام پہ کیوں ہوگا اس نے مکھی کو چڑھاوا چڑھا دیا حدیث کہتی ہے دخل النار وہ جہنم نے چلایا گیا مکھی کتنے کی لگتی دوسرے نے کہا یہ نہیں ہو سکتا قتلو اس کو قتل کر دیا حدیث کہتی ہے دخ قلل جنت و جنن زندگی میں توحید پہ سودا نہیں کرتے لیکن میں اس توحید کی بات کر رہا ہوں جس کو قرآن و حدیث نے بیان کیا بناوٹی توحید نہیں بناوٹی توحید پتا کیا بناوٹی توحید یہ ہے کہ مجھے سمجھ آئیے قرآن میں ہے یا نہیں ہے ایسے موحدوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے جو اسپیکر والے نا اس کی ایک ہو کم کر دیں دیکھیں بھائی نے بہت اچھا کہا ہے کہ آواز نہیں آ رہی اب دیکھیے گا آپ کو آواری یاد اللہ آپ کو سلامت رکھے بہت شکریہ آپ نے باقی لوگوں کا بھی فائدہ کیا توحید وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے جو قرآن و حدیث میں آئی ہے بناوٹی توحید یہ ہے کہ اپنے جذبات کو توحید کا نام دے دیا جائے بعض جذباتی لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے شرک ہو رہا ہے اس کو اڑا دو یہاں سے کہاں لکھا ہے صحیح بخاری کھولو نو ڈاؤٹ کہ یہ غلط ہو رہا ہے نو no ڈاؤٹ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کا علاج کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ لولا آئشہ لمن لبن تل قواعد ابراہیم عائشہ تیری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں بیت اللہ کو گرا دیتا پھر ان بنیادوں پہ بناتا جن بنیادوں پہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا پھر بیت اللہ گرایا تھا کیوں نے گرایا فتنہ نہ پڑے فتنے سے بچو فساد سے بچو اور وہ لوگ غلط منہج پہ ہیں جو کہتے ہیں دیکھی جائے گی بس توحید کا جھنڈا میں نے لہرانا ہے اور کیسے بس خود کچھ حملہ کرو ظالم بنو خارجی بنو بس میرا کچھ رہے نہ رہے میں نے بس نافذ کر کے چھوڑنا ہے یہ دین ہے اس کے اندر اگر کوئی دین کی بات ہوتی ہے سوچتا ایک جان کی قیمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے اور میں حدیث سنانا چاہتا ہوں لو ان اہل السماوات والارضین اس طرح دم واحد دمن واحد بحم اللہ حفاظ ساتوں آسمان کے نورانی فرشتے ساتوں زمینوں کی مخلوق چودہ کے چودہ طبق اگر ایک مسلمان کے خون کو بہانا چاہتے ہیں قتل کرنا چاہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا چودہ کے چودہ تبک اللہ جہنم میں پھینکے یہ کہاں سے دین آیا ہے معصوم بچوں کو مارو یہ کس نے سکھایا ہے معصوم عورتوں کو مارو اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ساتو آسمان کے نورانی فرشتے شامل بھی ہو جائیں قتل کرنے میں تو ہر بندہ آ کے تلوار مارے گا کسی کا مشورہ ہوگا کسی نے کہا ہوگا ٹھیک کر رہے ہو زندگی میں آپ کو کسی کو قتل کرنے کی نیت نہیں کرنی چاہیے رسول مکمل صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور آپ نے فرمایا میں اب تری حق بیت اللہ تیری فضائیں کتنی مبارک ہیں اور لدی نفس محمد بیدی المؤمن اعظم عند منك لیکن بیت اللہ تجھ سے زیادہ حرمت اور عزت ایک مومن کی ہے تیری شان تو بہت ہے لیکن تجھ سے زیادہ شان مومن کی ہے ان اللہ حرم کا واحدن و حرمین المقمنی سلحسن بیت اللہ تیری ایک حرمت ہے اور مومن کی تین حرمتیں ہیں میں جم وہ میں ہوں وہ ایربا اللہ نے اس مومن کا خون بہانا بھی حرام قرار دیا اس کی عزت کو پامال کرنا حرام قرار دیا اس کے مال کو چھیننا حرام قرار دیا لیکن آج نہ جانے کہاں سے توحید آئی توحید وہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا حدیث نے بیان کیا حیران ہوں گے آپ یہ بات سن کے اور پہلے تو سن چکے ہوں گے صرف یاد کروا دیتا ہوں اسلام اتنا پیارا ہے جہاد کا حکم دیتا ہے لیکن کس کے ساتھ کافروں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کبھی جہاد نہیں ہو سکتا یہ فساد ہوتا اور اس نے اصول کیا بیان کیا ہے لا تخ تو لو میرے صحابہ تم کافر سے بھی لڑائی کرو بوڑھے انسان کو نہ مارنا و لوی بچے کو قتل نہ کرنا ولی انا عورت کو قتل نہ کرنا جو اسلحہ رکھ دے اس کو بھی نہ مارنا کافر عورت کافر بوڑا کافر بچہ ہے تو کافر ان کو نہیں مارنا تو کسی مسلمان بچے کو مارنا مسلمان عورت کو قتل کرنا اور بوڑھوں کا اور بچوں کا خیالی نہ کرنا اور کہنا کہ میں تو بہت بڑے اسلام کا جھنڈا گاڑنے لگا ہوں یہ جائز ہوگا اپنی اولادوں کے ذہن ٹھیک کرو ان کو صحیح منہج دو توحید وہ پڑھاؤ جس کو قرآن نے بیان کیا ہے جس کو حدیث نے بیان کیا ہے عبد بن عباس صدی اللہ تعالی ہو میں ان کی بات سنانا ضروری سمجھتا ہوں پھر بات مکمل کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے خارجی کور کو تھے پتہ ہے آپ کو یہ وہ تھے جو کہتے تھے صحیح علی ہمارے رب ہے لگ ہو گئے اور حدیث کہتی ہے الخوال جو قلعہ بنار خارجی چہنم کے کتے ہیں اور تین مرتبہ فرمائے جب سیدنا معاویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہوئی یہ کیا کہتے تھے نعوذ باللہ من ذالک ناؤزب اللہ ذالک کہتے تھے کہ یہ سیدنا علی واجب القتل ہو گئے وہی نوجوان تھے بارہ ہزار اور بعض روایتوں میں چوبیس ہزار بعض میں بیس ہزار مختلف روایات ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے بات کروں ان کو ٹینشن کیا ہے کیوں ایسے فکر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کہا نہیں یہ لوگ بڑے عجیب ہیں میں نہیں چاہتا کہ آپ کو یہ ورغ لائیں کہا آپ مجھے اجازت دیں ہم نیگوشیٹ کرتے ہیں ٹیبل ٹاک کرتے ہیں کہا جاؤ عبداللہ بن نباز کہتے ہیں ہاں بھی کیا مسئلہ ہے آپ کو آپ کو کیا کہتے ہیں سعید علی کہتے ہیں چونکہ سعید علی رضی اللہ تعالی نے اپنی خلافت سے دست برداری اختیار کی ہے تو نعوذ باللہ یہ کافر ہو گئے ہیں اور مرتد ہو گئے ان کو قتل کرنا واجب ہے کہتی اچھا مجھے یہ بتاؤ غور کیجئے گا اس وقت جنگ کیا ہو رہی ہے آپ کے بچوں کے ساتھ کہا ٹھیک جب صلاح حدیبیہ ہونے لگی تھی تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے سول نے جب یہ لکھوایا من محمد ان رسول اللہ سہیل ابن عمر یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سہیل بن عمر کے لیے کہتے نہیں اگر ہم آپ کو رسول مانتے ہو تو جھگڑا کیا تھا لکھو محمد بن عبداللہ اللہ نے کیا ہم تو نہیں لکھے ہم کیسے مٹائے آپ نے فرمایا اس کو مٹا دو سیابا کے اللہ کے کیوں عمر کہتی ہے ہم سچے نہیں ہیں یہ بافل پہ نہیں ہے ہم اتنے نیچے لگ کے کیوں کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں لو میرے پاس لو اور آپ نے مٹا دیا ساتھ ہی اللہ نے آیت نازل کر دی ان فتح کہتے اچھا مجھے یہ بتاؤ جب اللہ کے رسول نے نام مٹایا تھا تو ان کی رسالت ختم ہو گئی تھی کہتے نہیں کہتے پھر ان کی خلافت بھی ختم نہیں ہوئی ناؤز بلا آپ کہیں گے کہ اللہ کے رسول کا نام کاٹنے سے انہوں نے خلافت کیا رسالت سے دستبردار ہو گئے اور ان کے بارے میں بھی یہ فتوا لگائے گے کہتے نہیں لو جی یہ بات ہمیں سمجھ آگی گئی یہ اشکال دور ہو گیا کہتے دوسری بات کہتے خلیفہ یہ ہیں انہوں نے حکم بنایا وہ موسا شری کو اور فلان کو اس لیے بھی واجب القتل ہے حکم کیسے بناتا ہے خلیفہ کہتے ہیں حسن ٹھیک اچھا یہ بتاؤ قرآن کہتا ہے انخ تم شقا کا دئی نہیں میں حق ممن اہلی اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو ایک عورت کی طرف سے ایک مرض کی طرف سے حکم بنے گا فیصلہ کروانے کے لیے تو کیا میاں بیوی کے سلوک کروانے کے لیے جو حکم بنتا ہے وہ کافر ہو جاتے ہیں اگر ایک گھر بچانے کے لیے حکم بنانا جائز ہے تو پوری امت کو لڑائی سے بچانے کے لیے حکم بنانا جائز ہے کریں چپ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ جس بندے نے احرام باندھا ہو اس وقت وہ شکار کر بیٹھے تو شکار کرنے والا شکاری جو ہے احرام کی حالت میں اس نے شکار کیا یشکم بھی دوا عدل من دو لوگ حکم بنے گے اس کی قیمت مقرر کرو اس کو یہ فری دینا پڑے گا ایک جانور جس کی قیمت ایک دینار نہیں ہے اس کے لیے حکم بنانا جائز ہے تو امت کو بچانے کے لیے جائز کیوں نہیں ہے کہتے ہیں یہ بات بھی سمجھ آ دوبارہ نہیں کرتا کہتے ہیں اور یہ بتاؤ تم کہتے ہو کہ لڑائی کرنی چاہیے لڑائی کرنی چاہیے ایک طرف کون ہے سعید عائشہ دوسری طرف کون ہے سعید نالی رضی اللہ تعالی عنہ کیا تم پسند کرتے ہو اگر جنگ جیت جائیں اور لڑائی کامیاب ہو جائے تو دشمن کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جاتا ہے تمہیں پسند ہے کہ سعید عائشہ کو کلوڑی بناؤ اتہاس شرلا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہیں پسند ہے کہ غلام بناؤ سعیدنا علی کے بیٹوں کو جو جنت کے شہزادے ہیں کہا نہیں چھ ہزار لوگ مطمن ہو کے واپس آ جاتے ہیں اسی طرح کی باتیں جو ہیں نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہیں اور نوجوان جو ہے بکھر جاتے ہیں کہتے ہیں نئی نئی نئی شرک ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اور یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے نئی ہونا وہ چاہیے جس کو قرآن نے کہا ہے تمہارے دماغ میں جو کشید کیا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے ہونا یہ چاہیے جس کو حدیث نے کہا یہ ہونا چاہیے اللہ حضر جلال ہمیں سمجھتا فرمائے آج گاڑی پراڈوں پہ انسان نکلتا ہے سامنے سے بلی گزر جائے کالے رنگ کی کہتے رکو رکو چناب کیا ہو گیا کہتے تمہیں پتا نہیں ہے کالی بلی آگے سے گزر گئی میرے بھائی اللہ کی مخلوق ہے پھر کیا وہ کہتے نہیں آج کو اچھا تو نظر نہیں آ کیونکہ کالی بلی گزری ہے بھائی کالی بلی تمہیں اللہ کی مخلوق اس کو سفید پینٹ کر دے بھائی اللہ نے جا رہی ہے گاڑی اوپر سے کوا گزر گیا اوف آج وہ دن اچھا نہیں لگتا کیا ہوا تو اوپر سے کوا گزر گیا کوئی اللہ کے نیک بندے کوئی ایسا کوا بھی آیا جو گاڑی کے نیچے سے اڑتا ہو یہ اوپر سے اڑے گا نا تو کہاں جائے گی دو حدیث سنیئے. من فسأله عن ہری جو کسی عراف کے پاس آ جائے کاہم کے پاس آ جائے پامسٹ کے پاس آ جائے اچھا میری قسمت بتاؤ صرف پوچھ لے کچھ آگے نہ کہے سولہ تو اردائی چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اور دوسری روایت میں ہے بھی میں یقول فقت کے فورا بھی میں ان صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مان جائے کہ اس نے جو کہا ہے نا صحیح کہا ہے ادھر وہ اس کی بات سچی سمجھتا ہے ادھر وہ قرآن کا منکر بن جاتا ہے اور بعض لوگ بڑے بہادر ہوتے ہیں وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ قسمت کا حال بتانے والے اللہ کے نیک بندو اگر یہ اتنا ہی قسمت کا حال جانتا ہوتا تو اس کی جمع پونجی وہ فٹ پاتھ ہوتی یہ کسی کو چاہیے آٹھ کنال کے گھر میں بیٹھا ہوتا وہ ایک بندہ تھا وہ اتفاق سے اس نے ہاتھ دیکھا دو اس کی شادیاں ہو چکی تھی پہلے بچے بھی تھے کوئی دس بارہ کہتا ہے بتاؤ یار میری شادی نہیں ہو رہی تو وہ کہتا ہے کہ آپ کی اگلے چار سال تک شادی ہونے کے کوئی امکان نہیں ہے اور اس کی کتنی شادیاں ہو چکی تھی اس نے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ بلفنگ کر رہا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ اب میں یہ مکہ آپ کو ماروں گا کہ نہیں ماروں گا اس کو سمجھ آئے گی اگر میں نے کہہ دینا ماروں گا تو پھر تو مار نہیں مارنا ہے اور اگر میں نے کہہ دینا نہیں مارنے سے تو پھر بھی مار لینا کہتا ہے جناب میرے پیٹ کا مسئلہ ہے تو آپ جانے है آپ جو ہے وہ جانے کی کریں کیسا فراڈ بنایا ہوا ہے یہ توحید کے چور دروازے ہیں جہاں سے مسلمانوں کو کمزور کیا جاتا ہے اللہ حضر جلال آپ سخت مضبوط بنائے اور میں آپ سے گزارش کروں گا لا الہ الا اللہ یہ ایسا مبارک کریما توحید کا یہ ہر وقت پڑھنے کی عادت بنا حدیث کے الفاظ ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ افضل الدع الحمد للہ سب سے خوبصورت اور افضل دعا ہے اور دوسری روایت کے الفاظ جو کس پڑھے گا ننانو بلائیں اللہ دور کر گا پڑھا کریں گے ناراض تو نہیں ہوں گے میں <سلام> معذب خواہ ہوں کہ میں آپ کے پاس مغرب کے وقت نہیں پہنچ سکا اس کی وجہ کیا تھی بتانا بھی ضروری ہے اللہ حضر جلال جزائے خیر دے ہمارے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں بہت اچھے ساتھی ہیں کچھ تھوڑی سی غلط فہمی رہے گی وعدے میں اب چونکہ انہوں نے کہا کہ وعدہ ہوا ہوا ہے حضرت ہمارے بہت ہی مکرم حضرت قاری صاحب ہیں تو میں اس سے پہلے وعدہ یہ دیا ہوا تھا تو میرے علم میں نہیں تھا کل پھر مجھے پتا چلا پرسوں اب جو وعدہ ہو گیا وہ تو آنا ہی تھا لیکن نکلتے نکلتے اس وعدے کو بھی نپٹانا ضروری تھا اس لیے میں لیٹ ہو گیا مجھے امید ہے کہ آپ نے غصہ نہیں کیا ہو لگتا ہے کہ آپ کو حدیث سنا دوں اللہ کے اصول سے ایک صحابی نے کہا اوسی نہیں مجھے وسیعت کیجیے آپ نے فرمایا لا تک خدا غصہ نہ کر پھر کچھ آپ نے فرمایا لا تک خدا غصہ نہ کر تیس مت فرمایا تک جنت غصہ کرنا تم چھوڑ دو جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں آپ تو چھوڑ دیے یہ جی مسئلہ آپ کو کیوں بتانا چاہتا ہوں آپ کی زندگی ریلیکس ہو جائے گی مجھے یاد ہے کہ جب سے مدینہ یونیورسٹی سے پڑھے ہم تو جب سے یہ باتیں سمجھ میں آئیں دل میں کبھی ملال نہیں آیا ملال کے مطلب کیا ہے بعض بندے بیمار ہو جاتے ہیں اس نے وعدہ کیا تو آیا نہیں آیا یہ بڑا بندہ برا ہے پتہ نہیں کیا کچھ کہے جاتے ہیں نہیں حق یہ ہے جس نے وعدہ کیا ہے وہ آئے اس کو کبھی بھی دھوکا نہیں دینا چاہیے چھوٹ نہیں بولنا چاہیے لیکن مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے ہم تو کہتے ہیں نا یہ نہیں نہ آیا یہ میرا کچھ لگ گیا نا اس علاقے میں داخل بھی ہو گیا سلف کا طریقہ کیا تھا وہ کہتے تھے انی لمسل سے اس دوران میں جو اپنے بھائی ہوتا ہے اس کے لیے سچ ازر تلاش کرتا ہوں ہو سکتا ہے یہ مسئلہ بن گیا ہو سکتا ہے یہ مسئلہ بن گیا دل میں پھر بھی چین نہیں آتا تو میں کہتا ہوں لال لَا رکھوں آفر اللہ عارف ہوں لگتا ہے کو اور ازر ہوگا جس کا مجھے پتہ نہیں ہے. اور میں نے اتفاق سے دبئی میں درد تھا تو میں نے یہ بیان کر دیا میں واپس آیا تو کیسل ٹاؤن میں درد تھا اب بھائی بھی سچے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے ہم نے کال کیا اپنے اٹھائی نے ان کا غصہ بنتا ہے کیونکہ ان کا تعلق دینی ہے اللہ ان کو سلامت رکھے تو میں نے کاجی میں درس دے رہا تھا اب میں درس دے رہا تھا تو جب جواب نہیں ملا تو اس نے درس سے نکلا تو سیونٹی ون ایکسکیوز کی ایک ای میل آ چکی تھی اکتر اوزر لکھے میں نے پڑھنا شروع کیا ہو سکتا ہے آپ فتوا لکھ رہے ہوں ہو سکتا ہے آپ کاؤنسلنگ کر رہے ہوں ہو سکتا ہے آپ اسٹڈی کر رہے ہو سکتا ہے آپ نوافل پڑھ رہے ہوں میں نے کہا ایسے بندے بھی دنیا میں موجود ہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ فون نہیں اٹھائے اس نے اپنے خود سے عذر لکھ کے بھیج دیے اور میں نے یہ قصہ پھر بیان کر دیا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ہم سے بھی نیک ہیں وہ پھر ایک دن ایک ساتھی نے فون کیا تو وہ درس میں تھے نہیں اٹھا سکے اس نے بھی پٹ سے مجھے میل کی تو اپنی اپنی ایک اپروچ ہوتی نا اس نے لکھا ہوتا پہلا ہو سکتا ہے آپ حدیث پڑھ رہے ہوں دوسرا عزر ہو سکتا ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے ہوں تیسرا عزر ہو سکتا ہے کہ آپ بچوں سے کھیل رہے ہوں چوتھا عزر ہو سکتا ہے آپ بھابھی کے ساتھ برتن دلا رہے ہوں اپنی اپنی اپروچ کی بات ہے لیکن اس نے لکھ دیا بات میں آپ سے گزارش کروں بد زبان اور بد گمان یہ دو بندے زندگی میں کبھی چین نہیں دیتے زندگی میں کبھی کسی سے بد گمان نہ ہونا اور بد زبان نہ ہونا اس کی وجہ پوچھیے میں نے ویسے نہیں کہہ دیا انسان کا سر کے دو حصے ہیں رائٹ سائڈ ہے لیفٹ سائیڈ یہ اچھی سوچ یہ بری سوچ آپ اگر کسی کو کہتے ہیں جھوٹ لکھو وہ کتنا لکھے گا لکھ لکھ کے ہاتھ بھی تھک جائیں گے کلم ٹوٹ جائے گی سیائی ختم ہو جائے گی آخر تو بس کرے گا نا آپ کہیں جھوٹ بولو بول بول کے تھک جائے گا آگے تو چپ کرے گا کتنے کی جھوٹ بولے حدیث کہتی ہے ای یاکم وون فإن أكذب بدگمانی سے بچو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے بدگمانی سے مطلب جس نے یہاں ڈال لیا نا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے حالانکہ وہ اللہ کا پیارا بندہ مجھ سے سو گنے اچھا ہو سکتا ہے تو پہلے سب نے بیٹھا ہے جب میں نے یہ گمان, گمان کر لیا نا اس کا مطلب ہے چوبیس گھنٹے میری سوچ میں جھوٹ آ گیا رکتا ہی نہیں ہے یہ جھوٹ اس کی زندگی میں بد گمان ہوئے بد زبانی بھی نہ کیجیے گا بلکہ بن معین کی بات کو یاد رکھیے جب ایک شخص نے ان کو گالی دی تو انہوں نے دو جواب دیے پہلا جواب مسکرا دیے ساتھی کہتا ہے جواب دو ملم تو ری بج دے جواب کیوں نہیں دے رہے تو کہتی ہیں فلیما جا کا علم میں نے اگر گالی کا جواب گالی سے ہی دینا ہے تو میں نے علم کیوں پڑھا میں نے دین کیوں پڑھا اور میں ویسے کبھی کبھی سوچتا ہوں آپ بھی سوچئے ویسے اگر کوئی داغ گانے دے دیتا ہے تو کیا جیب پھٹ کے گر جاتی ہے وہ نہیں کیا ہوتا بازو ٹیڑا ہو جاتا ہوگا کیا ہوتا ہے تیرے گانی. غصہ آتا ہے تو کھڑا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھا ہے تو لیٹ جائے نہیں تو گزو کرنے لگ جائے میں آتا ہے نا ایک شخص کے پاس آئے اور ایسی بات اس کو غصہ آ گیا. اس نے جلدی سے اپنی آسی نے چڑھائی کہتی ہیں ہمیں غصہ جب یہ دیکھا تھا ہم پریشان اف لڑائی ہو وہ اس بندے کی بجائے سیدھا وہ پانی کی طرف کہا یہ کیا ماضر اسے جلدی سے وضو کیا میں نے کہا شاید پاک ہو کے لڑیں گے اس کے لیے وزو ضروری وضو کرنے کے بعد کہتے ہیں حد آدی ان جدی میرے باپ نے میرے دادا سے بیان کیا اللہ کے سو نے فرمایا تھا ان فی ان کی قلب ابن آدم. یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے یہ ایک چنگاری ہے شیان شیتان خود قمنا شیطان آگ سے بنا ہے جب تمہیں غصہ آئے تو وزو کر لو غصہ ٹھنڈا ہو جائے اللہ حضرت جلال آپ کو برکتوں سے نوازے میرے بھائی اللہ آپ کو اپنا تقرب نصیب فرمائے اور جس طرح آپ آج اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ حضم جلال آپ کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے فی الحال اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا وہ آخر جاغوانے سن رہے گا اہل جی تو پہلے تھکے ہوئے ہیں تو یہ دو چار ساتھی ہیں یہ جی میرے پاس آج ہے میں ان سنا دیتا باقیوں کو تو نماز پڑھنا ہے جلو تیاری کریں فی نماز بارک اللہ اسلام علیکم ورحمۃ اللہ جن بھائیوں کا وضو نہیں ہے وہ بھائی جلدی سے وضو بنا لیں اور جن کا وضو ہے وہ دو رختیں پڑھ لیں انشاءاللہ دو رختوں کے بعد دو سے تین منٹ کے بعد ان شاء اللہ نماز پڑھی ہوگی اما ہو اخباروں اما